یعنی دلوں کو نرم کرنے والی باتیں یہ چیپٹر آج ختم ہوگا اور فکرا کے فضائل پر مشتمل حدیثیں بھی انشاء اللہ تعالی ہم سماعت فرمائیں گے گزشتہ تیختی اور وجہ آپ جانتے ہیں کہ والدہ محترمہ ایڈمٹ تھی میں اور جس کی وجہ سے میری حاضری نہ ہوئی کیونکہ ان کے پاس رہنا پڑتا ڈیوٹی زہر گھر میں پھر لگ جاتی ہے باری باری آنے جانے کی تو اس بنا پر حاضری نہ ہو سکی اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جن کے ماں باپ حیات ہیں انہیں درازگی عمر بالخیر بالعافیت بال بالایمان ایمان نصیب فرمائے آمین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک دن خطبہ فرمایا آگاہ رہو کہ دنیا موجودہ سامان ہے جس سے نیک و بد سب کھاتے ہیں آگاہ رہو کہ آخرت سچی میں عاد ہے جس میں قدرت والا بادشاہ فیصلہ فرمائے گا خبردار کے ساری خوبیاں اپنے کناروں سمیت جنت میں ہیں آگاہ رہو کہ پوری مصیبت کناروں سمیت آگ میں ہے خبردار کے تم اللہ سے ڈرتے ہوئے عمل کیا کرو اور جان رکھو کہ تم اپنے اعمال پر پیش کیے جاؤ گے تو جو ذرہ بر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا اور جو ذرہ بر برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّنْ يَرَا یہ ہے حدیث مبارکہ جس سے آج ہم نے اپنے درس کا آغاز کیا ہے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں آگا رہو کہ دنیا موجودہ سامان ہے یعنی فانی سامان جو باقی نہ رہے دنیا کا مال اللہ کی رضا کی علامت نہیں یہ مردودوں کو بھی مل جاتی ہے ہاں دنیا میں توفیق خیر مل جانا رضا الہی کی دلیل ہے تو دنیا میں دیکھیں کافروں کی کتنی بڑی بڑی حکومتیں ہیں تو دنیا مل جانا یہ اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے تو فرمایا جس سے نیکو بد سب کھاتے ہیں آگاہ رہو کہ آخرت سچی میں عاد ہے جس میں قدرت والا بادشاہ فیصلہ فرمائے گا یعنی آخرت موتوں و قیامت کا وقت مقرر ہے قیامت میں حاکم صرف اللہ تبارک و تعالی ہی ہوگا تمام بادشاہوں اور حکام کی حکومتیں ختم ہو چکی ہوں گی تو فرمایا خبردار کے ساری خوبیاں اپنے کناروں سمیت جنت میں ہیں آگاہ رہو کے پوری مصیبت کناروں سمیت آگ میں ہے یعنی دنیا کی راحتیں تکالیف سے محفوظ ہیں اور یہاں کی تکالیف میں بھی کچھ راحتوں کی آمیزش ہے آخرت کی راحتیں تو خالص ہیں اور وہاں کی مصیبتیں ہیں تو وہ بھی خالص تو فرمایا کہ خبردار کے ساری خوبیاں اپنے کناروں سمیت جنت میں ہیں آگاہ رہو کہ پوری مصیبت کناروں سمیت آگ میں ہے خبردار کہ تم اللہ سے ڈرتے ہوئے عمل کیا کرو یعنی نیک اعمال کرتے رہو اور ساتھ ہی اللہ کا سے ڈرتے رہو کہ نہ معلوم یہ عمل قبول ہوں یا نہ ہوں مومن کا کام ہے کہ عمل کرنا اور ڈرنا غافل منافق کا کام ہے کہ نہ کرنا اور اکڑنا تو فرمایا جان رکھو کہ تم اپنے اعمال پر پیش کیے جاؤ گے تو اس عبارت میں قلب ہے مقصد یہ ہے کہ تم پر تمہارے اعمال پیش ہوں گے مگر فرمایا کہ تم اعمال پر پیش ہوگے جیسے میں نے ہوز کو اونٹنی پر پیش کیا یہ کہا جاتا ہے مثال دی گئی ہے کہ میں نے ہوز کو اونٹنی پر پیش کیا حالانکہ اونٹنی ہوس کے سامنے کی جاتی ہے اردو میں کہا جاتا ہے گجرات آ گیا حالانکہ گجرات تو اپنی جگہ پر رہا ہم گجرات میں آ گئے تو ایسے ہی یہاں پر بھی فرمایا گیا کہ تم اپنے اعمال پر پیش کیے جاؤ گے تو فرمایا دو تو جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا ذرے سے مراد یا تو ریت کا ذرہ ہے یا چھوٹی چیونٹی ہے اس آیت کریمہ کی تحقیق یہ ہے کہ من سے مراد یا تو صرف مسلمان ہیں اور خیر سے مراد وہ نیکی ہے جو ضبط نہ ہو چکی ہو اور شر سے مراد وہ گنا ہے جو معاف نہ ہو چکا ہو اور دیکھنے سے مراد ہے اس کی سزا و جزا بگتنا یعنی اے مسلمان تجھ کو ذرہ بر نیکی کی جزا اور ذرہ بر گنا کی سزا ملے گی بشرتے کے نیکی ضبط نہ ہوئی ہو گناہ معاف نہ ہوا ہو یا من سے مراد ہر انسان ہے مومن ہو یا کافر اور دیکھنے سے مراد ہے اپنے اعمال کو آنکھ سے دیکھ لینا سزا جزا ہو یا نہ ہو یعنی ہر انسان اپنے ہر عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ مومن کو اس کے گناہ دکھا کر معاف کیے جائیں گے کافر کو اس کی نیکیاں دکھا کر ضبط کی جائیں گی لہذا یہ آیت نہ معانی، معافی کی آیات و احدیث کے خلاف ہے نہ ضبطی اعمال کی آیات کے خلاف حضرت سیدنا شداد سے روایت ہے فرماتے ہیں میں نے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا اے لوگو دنیا موجودہ سامان ہے جس سے نیکو بد لوگ کھاتے ہیں اور آخرت سچا واگا ہے جس میں انصاف والا قدرت والا بادشاہ فیصلہ کرے اس دن سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دکھائے گا تم آخرت کی اولاد بنو اور دنیا کی اولاد میں سے نہ بنو کیونکہ ہر بچہ اپنی ماں کے پیچھے ہوگا اس حدیث میں دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اے لوگو دنیا موجودہ سامان ہے یعنی قرآن کریم میں دنیا کو متا فرمایا گیا ہے حدیث شریف میں ارض یعنی دونوں کے معنی ہیں سامان چونکہ دنیا کو چھوڑ کر انسان چلا جاتا ہے دوسرے آ کر اسے برتتے ہیں اس لیے اسے متا کہتے ہیں زمین نے سب کو کھا لیا زمین کو کسی نے نہ کھایا حاضر بمانہ نقد یعنی ادار کا مقابل دنیاوی کام کرو تو زندگی میں اس کا نفع مل اس کا نفع نبسان مل جاتا ہے مگر آخرت کے کام کی جزا و سزا بعد قیامت یہ بڑا ہی ادار ہے جو بروزے قیامت گزار کر وصول کرنا ہے تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں دنیا موجودہ سامان ہے جس سے نیکو بد لوگ کھاتے ہیں یعنی دنیا کے آرام و تکالیف اعمال کی سزا و جزا نہیں اگر کبھی کسی نیکی سے دنیا مل جائے تو وہ اس کی جزا نہیں ہے فرمایا اور آخرت سچا وعدہ ہے جس میں انصاف والا قدرت والا بادشاہ فیصلہ کرے اس دن سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دکھائے گا یعنی دنیاوی حکام کی سزاؤں جزاؤں سے انسان بچ سکتا ہے اللہ کے فیصلے سے کوئی نہ بچ سکے گا کیونکہ نہ تو وہ ظالم ہے نہ بے علم نہ مجبور وہاں بچنا صرف اس کے رحم و کرم سے ہے تو فرمایا تم آخرت کی اولاد بنو اور دنیا کی اولاد میں سے نہ بنو کیونکہ ہر بچہ اپنی ماں کے پیچھے ہوگا یعنی مال اور اولاد سے مراد وہی ہے جو ابھی بیان آپ نے سنا ہے کہ ہر شخص اپنی جو ہے وہ ماں کے پیچھے ہوگا مطلب جو جس نے مال ہی کو سب کچھ بنا لیا تو وہ اس کے پیچھے ہوگا سید نبو دردار عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں طلو ہوتا سورج مگر اس کے دونوں طرف دو فرشتے ہوتے ہیں پکارتے ہیں سوائے جنوں انس کے ساری مخلوق کو سناتے ہیں کہ اے لوگوں اپنے رب کی طرف آؤ جو تھوڑا ہو اور کافی ہو وہ اس سے اچھا ہے جو زیادہ ہو اور غافل کر دے سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جو ابھی آپ نے سماج فرمائی کہ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ سورج طلو نہیں ہوتا مگر اس کے دونوں طرف دو فرشتے ہوتے ہیں اس طرح کے وہ فرشتے بھی سورج کے ساتھ ہی گردش کرتے ہیں اور ہر جگہ طلوع کے وقت سورج کے ساتھ ہوتے ہیں لہذا اس حدیث پر یہ اعتراض نہیں کہ سورج تو ہر وقت کہیں نہ کہیں طلوع کرتا ہی رہتا ہے جب یہاں دوپہر ہوتی ہے تو کسی اور جگہ صبح چونکہ دن نکلنے پر لوگ اپنے کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں اس لیے صبح کے وقت ہی یہ اعلان مناسب ہوتا ہے تو فرمایا پکارتے ہیں سوائے و انس کے ساری مخلوق کو سناتے ہیں یعنی و انس کے سوا باقی ساری مخلوق یہ آواز سنتی ہے ان دونوں کو فرشتوں کا یہ کلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سنایا جا رہا ہے جیسے اللہ نے اپنا کلام بندوں کو سرکار کے ذریعے سنایا تاکہ ان دونوں کو گروہوں کا ایمان بالغیب, رہے کہ ایمان بالغیب پر ہی سزا و جزا کا دار و مدار ہے ان ہی دونوں گروہوں پر ایمان بالغیب واجب ہے تو فرمایا اے لوگو اپنے رب کی طرف آؤ یعنی کام کاج میں مشغول ہو کر اللہ تعالی سے غافل نہ ہو جاؤ ہاتھ کار میں ہو دل یار کے ساتھ ہو ہر وقت اس کے دروازے پر رہو گناہ ہو تو اس کے دروازے پر آؤ نیکو کار ہو تو آؤ کہ اس کے سوا اور کوئی دروازہ نہیں جو رزق مقدار میں تھوڑا ہو یہ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ جو تھوڑا ہو اور کافی ہو وہ اس سے اچھا ہے جو زیادہ او ہو اور غافل کر دے یعنی جو رزق مقدار میں تھوڑا ہو اور انسان کی حاجات پوری کر دے اسے پا کر انسان اللہ تعالی سے غافل نہ ہو جائے وہ اس رزق سے بہتر ہے جو مقدار میں زیادہ ہو اور اللہ تعالی سے غافل کر دے کہ وہ تھوڑا مال اللہ کی رحمت ہے اور یہ زیادہ مال اللہ کا عذاب ہے علم کا بھی یہی حال ہے کہ بقدر ضرورت علم جو خدا رسی کا ذریعہ ہو اس زیادہ علم سے بہتر ہے جو خدا سے غافل کر دے عالم کو متقبر بنا دے یاد رکھیں کہ فرشتے یہ بات اور حقیقت جنوں انس کو سناتے ہیں مگر ہمارے حضور علیہ السلام کی معرفت سے ان تک پہنچاتے ہیں یعنی اب ظاہر وہ فرشتے بولتے ہیں ہمیں تو آواز نہیں آتی لیکن ہمارے آقا علیہ السلام نے ان کا یہ کلام ہمیں سنا دیا تو گویا کہ ہمیں معلوم چل گیا گویا کی فرشتوں کی وہ پکار ہم نے سن لی حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمایا جب مردہ مر جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ کیا آگے بیجا اور انسان کہتے ہیں کہ کیا پیچھے چھوڑ گیا یعنی میت سے مراد وہ ہے جو مرنے لگے مرتے وقت اس کے وارثین تو چھوڑے ہوئے مال کی فکر میں ہوتے ہیں کہ کیا چھوڑے جا رہا ہے اور جو ملائکہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں وہ اس کے اعمال و عقائد کا حساب لگاتے ہیں کہ جیسے اس کے عمل ہوں ویسے ہی فرشتے ایسے ہی نیک اعمال والے کو رحمت کے فرشتے لیتے ہیں بدکار کو عذاب کے فرشتے حضرت سیدنا مالک سے روایت ہے کہ حضرت لکمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے میرے بچے لوگوں پر وہ دراز ہو گیا جس سے وہ ڈرتے جاتے ہیں اور وہ آخرت کی طرف دوڑے جا رہے ہیں اور تم جب سے پیدا ہوئے تب سے دنیا کو پیچھے چھوڑ رہے ہو اور آخرت کی طرف جا رہے ہو اور وہ گھر جس کی طرف تم جا رہے ہو اس سے زیادہ قریب ہے جس سے تم نکل رہے ہو تو حضرت سیدمان رضی اللہ تعالی عنہ گا یہ اپنے بیٹے کو وسیعت فرمانا ہے کہ اے میرے بچے لوگوں پر وہ دراز ہو گیا جس سے وہ ڈرتے جاتے ہیں دراز ہونے سے مراد ہے دور ہونا یعنی آ سزا وجزا دور ہے کہ بعد قیامت ملے گی جس دوری سے یہ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ ابھی موت و قیامت بہت دور ہے نیکیاں کر لیں گے ابھی خوب مزے اڑا لو تو فرمایا اور وہ آخرت کی طرف دوڑے جا رہے ہیں یعنی جسے یہ دور سمجھتے ہیں وہ بہت تیزی سے دوڑی آ رہی ہے کیونکہ لوگ اس کی طرف ہر سانس میں بڑھ رہے ہیں تو فرمایا تم جب سے پیدا ہوئے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 کہ ہر آنے والی چیز قریب ہے اگرچہ دور معلوم ہو اور ہر جانے والی چیز دور ہے اگرچہ قریب معلوم ہو لہذا قبر اور آخرت قریب ہے دنیا دور ہے کہ وہ چیزیں دوڑی آ رہی ہیں اور دنیا دوڑی جا رہی ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ لوگوں میں سے کون افضل ہے فرمایا ہر سلامت دل والا سچی زبان والا لوگوں نے عرض کیا کہ سچی زبان والے کو تو ہم جانتے ہیں تو سلامت دل والا کیا ہے فرمایا وہ ایسا ستھرا ہے جس پر نہ گناہ ہو نہ بغاوت نہ کینا اور نہ حسد ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے جو آپ نے سماعت فرمائی ہے اس میں سرکار علیہ السلط وسلام سے عرض کیا گیا کہ لوگوں میں سے کون افضل ہے فرمایا ہر سلامت دل والا یعنی برائیوں سے دل گویا کے گھر ہے اسے برائیوں سے بچانا گویا اس میں جھاڑو دینا ہے تو فرمایا ہر سلامت دل والا سچی زبان والا لوگوں نے ارض کیا کہ سچی زبان والے کو تو ہم جانتے ہیں سلامت دل والا کیا ہے یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فصیح اللسان ہیں یہ حضور کے کلام سمجھنے کے لیے لغت کی تلاش کرنی پڑتی ہے یہ پوچھنے والے حضرات عرب تھے صاحب زبان تھے مگر پھر مفہوم پوچھ رہے ہیں کہ سلامتی یہ دل سے کیا مراد ہے تو میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسا ستھرا ہے جس پر نہ گناہ ہو نہ بغاوت نہ کینا اور نہ حسد یعنی ہر چیز کا کوڑا کچرا مختلف ہوتا ہے دل کا کوڑا یہ چیزیں ہیں جن سے دل میلا ہوتا ہے پھر جیسے ناپاک بدن اس مسجد میں آنے کے قابل نہیں ایسے ہی ناپاک دل مسجد قرب الہی کے قابل نہیں تو اس لیے فرمایا سلامتی دل والا انہیں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جب تجھ میں چار خوبیاں ہوں تو تجھ پر حرج نہیں کہ دنیا تجھ سے الگ رہے جب تجھ میں چار خوبیاں ہوں تو تجھ پر حرج نہیں دنیا تجھ سے الگ رہے امانت کی حفاظت بات کی سچائی اچھی عادت کھانے میں پاک دامنی یعنی اگر یہ چار نعمتیں تجھے اللہ تعالی عطا فرما دے مگر دنیا تیرے پاس زیادہ نہ ہو تو, تو پرواہ نہ کر یہ وہ نعمتیں دنیا و معافی سے افضل ہیں بلکہ دنیا کی زیادتی کبھی ان نعمتوں کو نقصان بھی دیتی ہے لہذا اس صورت میں دنیا کی کمی اچھی ہے تو جسے یہ توفیق مل جائے دنیا امانت کی حفاظت بات کی سچائی اچھی عادت کھانے میں پاک دامنی انشاءاللہ وہ دنیا میں کسی کا محتاج نہیں رہتا اچھی عادت والا انشاءاللہ بہت عزت پاتا ہے جو اپنے حلق کو حرام کمائی سے زبان کو حرام بات سے محفوظ رکھے انشاءاللہ وہ بندہ مقبول الدع ہوتا ہے جو اللہ تعالی سے مانگتا ہے پا لیتا ہے تجربہ ہے اللہ نصیب کرے صدق مقال عقل حلال عبادات کی اصل ہے تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں مجھے خبر پہنچی ہے کہ لکمان حکیم سے پوچھا گیا کہ اس بزرگ تک آپ کو کس چیز پہنچایا جو ہم دیکھ رہے ہیں فرمایا کہ بات کی سچائی اور امانت کی ادائیگی اور بیکار باتوں کو چھوڑ دینے سے دوبارہ سماعت فرما لیجئے حضرت سیدنا مالک رضی اللہ تعالی عن سے روایت فرماتے ہیں مجھے خبر پہنچی ہے کہ لکمان حکیم سے پوچھا گیا کہ اس بزرگی تک آپ کو کس چیز نے پہنچایا یعنی جو اللہ نے مرتبہ جو رتبہ اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ اس رتبے پر کس طرح پہنچے فرمایا کہ بات کی سچائی امانت کی ادائیگی اور بیکار باتوں کو چھوڑ دینے سے جو چیز ہم کو دین یا دنیا میں نفع نہ دے اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے تحقیقات نہیں کرنی چاہیے یہ بہت سی آفتوں بہت سے گناہوں سے انسان کو بچا لیتا ہے یہ بہترین عمل ہے مثل مشہور ہے کہ جس گاؤں جانا نہ ہو اس کے رستے کی تحقیق کرنا بیکار ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال آئیں گے تو نماز آئے گی کہے گی یا رب میں نماز ہوں فرمائے گا تو خیر پر ہے پھر صدقہ آئے گا کہے گا یا رب میں صدقہ ہوں فرمایا فرمائے گا تو بھی خیر پر ہے پھر روزے آئیں گے ارض کریں گے یا اللہ ہم روزے ہیں تو فرمائے گا تم خیر پر ہو پھر باقی نیک اعمال بھی اسی طرح آئیں گے رب فرمائے گا کہ تم خیر پر ہو پھر اسلام آئے گا تو عرض کرے گا یا رب تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں تو اللہ فرمائے گا کہ تو بھلائی پر ہے آج تیری وجہ سے میں پکڑوں گا اور تیرے ذریعے سے دوں گا اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ جو کوئی اسلام کے سوا کوئی دین تلاش کرے گا اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان والوں میں سے ہیں تو دیکھیے یہ حدیث پاک کتنا زبردست معنی لیے ہوئے ہے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اعمال آئیں گے یعنی کہ کے نیک و بد اعمال اس کے ساتھ بار الہی میں پیش ہوں گے نیک امال تو شفاعت کرنے کے لیے برے اعمال شکایت کرنے اور اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے وہاں اعمال کا جسم بھی ہوگا اور شکل بھی یہ بات کریں گے بھی اور سنیں گے بھی تو فرمایا نماز آئے گی کہے گی یا رب میں نماز ہوں فرمائے گا تو خیر پر ہے پھر صدقہ آئے گا پھر روزے آئیں گے اللہ تعالی سے یہی عرض کریں گے میں صدقہ ہوں فرمائے گا تو بھی خیر پر ہے روزے عرض کریں گے یا رب ہم روزے ہیں تو فرمائے گا تم خیر پر ہو یعنی ان اعمال کا یہ عرض کرنے اپنے عاملین کی شفاعت کی تمہید ہے ارض کریں گے خدایا تو نے قرآن میں تیرے محبوب علیہ السلام نے اپنی تعلیمات میں ہمارے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں تو نے قرآن میں اور تیرے محبوب نے اپنی تعلیمات میں ہمارے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں فلا فلا بندہ ہمارا پابند تھا اسے بخش دے تو وہ اس وجہ سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں جو ہیں وہ یہ ارض کر رہے ہیں تو رب کریم کی بارگاہ میں باقی اعمال بھی اسی طرح آئیں گے یعنی حج عمرہ جہاد طلب علم اچھے اخلاق وغیرہ سب ہی بارگاہی الہی میں پیش ہوں گے اور یہی عرض کریں گے اسی ترتیب پر آگے پیچھے رب فرمائے گا تم خیر پر ہو یعنی اے نیکمبلو تم بھی خیر ہو تمہارے عاملین بھی خیر پھر اسلام آئے گا ظاہر یہ ہے کہ یہاں اسلام سے مراد دین مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اصطلاحی اسلام ممکن ہے کہ سارے ہی سچے عقید مراد ہوں تب تمام انبیاء کے دین اس میں داخل ہیں اسلام مرض کرے گا یا رب تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں اسلام پہلے حمد الہی کرے گا شفاعت کی تمہید کے لیے جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لیے اولن سجدہ اور سجدے میں حمد اللہی کریں گے سلام کے معنی سلامت رکھنے والا یعنی مولا تو اپنے بندوں کو سلامتی و امن بخشنے والا ہے تو میں اسلام ہوں تو سلام ہے یعنی میرا کام ہے تیرے بندوں کو تیرے حضور سجدہ کرا دینا تیرا متی بنا دینا اسلام کے معنی سر بسود ہونا متی و فرم بردار بننا ہے مطلب یہ ہے کہ تیرا کام ہے بندوں کو امان دینا میرا کام ہے تیرے بندوں کو تیری اماں میں لانا سبحان اللہ کیسی پاکیزہ سفارش و شفاعت ہے خیر القلام ما اللہ بد اچھا کلام وہ ہے جو مختصر ہو مگر جامع ہو تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو بلائی پر ہے آج تیری وجہ سے میں پکڑوں گا اور تیرے ذریعے سے دوں گا یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول شفاق یعنی میری پکڑ اور میری معافی صرف تیرے ذریعے سے ہے جو تیرا ہے وہ میرا ہے جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں مدار نجات صرف تو ہے تیرے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں تیرے ہوتے ہوئے کوئی دائمی دو نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ جو کوئی اسلام کے سوا کوئی دین تلاش کرے گا اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان والوں سے ہے یہ آیت پاک اس فرمان کی تائید ہے کہ بغیر اسلام کے کوئی عمل قبول نہیں اس آیت میں اشارتا فرمایا گیا کہ جو اسلام پر فوت ہوا اگرچہ کیسا ہی گناگار ہو مگر وہ خسارہ والوں میں سے نہیں اس کی بخش یقینی ہے خا اول سے معافی ہو کر یا کچھ سزا پا کر ہو دائمی دوزق صرف کفار کے لیے ہے لہذا انسان کوشش بھی کرے اور دعا بھی کہ موت اسلام پر آئے آمین حضرت سیدت عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ ہمارا ایک پردہ تھا جس میں چڑیوں کی تصویریں تھیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ ہٹا دو اسے کہ جب میں اسے دیکھتا ہوں تو مجھے دنیا یاد آتی ہے تو ہماری پیاری اماں جان ارشاد فرما رہی ہیں کہ ہمارا ایک پردہ تھا جس میں چڑیوں کی تصویریں تھیں یعنی یا تو اس وقت تک تصویر حرام نہ ہوئی تھی یا وہ تصویریں بہت چھوٹی تھیں جو دور سے نظر نہ آتی تھی اس لیے ہٹائی نہ گئی تو لہٰذا اس حدیث پر یہ اعتراض نہیں کہ جاندار کی تصویر رکھنا تو حرام ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بردے میں کیوں تھی اور لگتا ہے کہ بہت ہی چھوٹی چھوٹی ہوں گی جو کہ نظر نہ آنے والی ہوں بہت قریب سے کوئی دیکھے تو نظر آئیں دور سے نظر نہ آتی ہوں تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ ہٹا دو اسے یعنی اس جگہ سے منتقل کر دو ہمارے سامنے نہ رکھو اور جگہ پر رکھو ہٹا دو نہ فرمایا مٹا دو ہٹا دو فرمایا مٹا دو نہ فرمایا تو وجہ ظاہر ہے فرمایا کہ جب میں اسے دیکھتا ہوں تو مجھے دنیا یاد آتی ہے یعنی ایسے نقش والے پردے امیروں کے ہاں ہوتے ہیں جس سے ان کی امیری ظاہر ہو ہم, تو, ہم کو دولت مندی یاد آتی ہے اس لیے یہ میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے تو خلاصہ یہ کہ ہمارے گھر میں تکلف شان کی چیزیں نہ رہیں حضرت سید ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ارض کیا کہ مجھے نصیحت فرمائیے اور مختصر فرمائیے تو فرمایا کہ جب تم اپنی نماز میں کھڑے ہو تو رخصت ہونے والی کی سی پڑو اور کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے کل معافی چاہو اور لوگوں کے قبضے کی چیزوں سے پورے مایوس ہو جاؤ تو یہ ایک شخص ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا عرض کر رہا ہے مجھے نصیحت فرما دیں تو سرکار علیہ سلاط وسلام بلکہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مختصر نصیحت مقصد یہ ہے کہ بہت سی باتیں نہ تو مجھے یاد رہیں گی نہ میں ان سب پر عمل کر سکوں گا اس لیے ایک دو باتیں ایسی بتائیں جن سے میرے دونوں جہان درست ہو جائیں مراد یہ ہے کہنے کا کہ مختصر یعنی ایسی باتیں جس سے میرے دونوں جہان درست ہو جائیں تو میرے آقا علیہ السلام فرمایا کہ جب تم اپنی نماز میں کھڑے ہو تو رخصت ہونے والی کیسی پڑھو یعنی ہر نماز یہ سمجھ کر پڑھو کہ شاید یہ میری آخری نماز ہو اگلی نماز کا وقت آنے سے پہلے مجھے موت آ جائے ظاہر ہے کہ ایسی نماز اچھی طرح دل لگا کر ہی پڑی جائے گی اس میں جواز اور قبول کی شرطیں خوب جمع ہو گئیں یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں سوائے اللہ کو چھوڑ کر اور سب سے ودا ہو کر صرف اللہ کی طرف دل لگا کر نماز پڑھو فرمایا اور کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے کل معافی چاہو کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے کل معافی چاہو یعنی بہت ہی جامع نصیحت ہے یعنی اکثر خاموش رہو اگر بات کرنی پڑے تو اچھی بات کرو کسی کے دل دکھانے والی بات نہ کرو کہ پھر اس سے معافی مانگنی پڑے خاموش رہنا سدہ گناہوں سے بچا لیتا ہے یا یہ مطلب ہے کہ گناہ کی بات نہ بولو جس سے توبہ کرنی پڑے فرمایا لوگوں کے قبضے کی چیزوں سے پوری پورے مایوس ہو جاؤ یعنی کسی کے مال کی امید وال نہ رکھو تمہارا دل غنی رہے گا تمہیں کسی کی خوشامد نہ کرنی پڑے گی حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ جب ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تشریف لے گئے آپ انہیں وسیعت فرما رہے تھے اور جناب معاذ سوار تھے سرکار علیہ السلام پیدل چل رہے تھے ان کے کچاوا کے نیچے تو جب فارغ ہوئے فرمایا اے معذ ممکن ہے کہ تم اس سال کے بعد مجھ سے نہ ملو مجھے نہ ملو غالباً تم اب میری مسجد اور میری قبر پر گزرو تو جناب معاذ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے گھبرا کر بہت روئے پھر نبی، کریم علیہ السلام واپس ہوئے تو اپنا چہرہ پاک مدینہ کی طرف کیا فرمایا کہ لوگوں میں مجھ سے قریب تر لوگ پرہیزگار ہیں جہاں بھی ہوں اللہ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ رابی ہیں جی کہ جب انہیں نبی کریم علیہ السلام نے یمن کی طرف بھیجا تو میرے آقا علیہ السلام ان کے ساتھ تشریف لے گئے حضرت معاذ کو یمن کا حاکم میں بنا کر بھیجا تو حسب معمول انہیں پہنچانے کے لیے سنیت الوداع تک تشریف لے گئے اسی طرح کہ حضرت معاذ حضور کے حکم سے سوار تھے اور آقا علیہ السلام پیدل چل رہے تھے ان کے کچاوے کے نیچے تو جب فارغ ہوئے فرمایا اے معاذ ممکن ہے کہ تم اس سال کے بعد مجھے نہ ملو تو یہاں پر ممکن ہے شک کے لیے نہیں بلکہ یقین کے لیے تم اب میری مسجد اور میری قبر پر گزرو یعنی میری قبر پر آؤ گے جو اسی مسجد میں ہوگی اس فرمانے علی شان میں کتنی علمی مطلب غیب غیبی خبریں ہیں ایک یہ کہ ہم ان قریب وصال پا جائیں گے دوسرے یہ کہ ہماری وفات مدینہ منورہ میں ہوگی تیسرے یہ کہ ہماری قبر انور مسجد نبوی شریف میں ہوگی چوتھے یہ کہ حضرت معاذ ہماری زندگی میں وفات نہ پائیں گے ہم بلکہ ہمارے بعد وفات پائیں گے اور پانچویں یہ کہ حضرت معاذ ہماری قبر پر زیارت کرنے آئیں گے یہ پانچوں باتیں علوم خمسا سے ہیں یہ ہے ہمارے نبی کا علم علم مصطفیٰ علیہ وسلم کی ایک جھلک تو جب میرے آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تو حضرت معذ رضی اللہ تعالی عن ہو نبی پاک علیہ السلام کی جدائی سے گھبرا کر بہت روئے یہ خیال کر کے روئے کہ میں آقا علیہ السلام سے اب ہمیشہ کے لیے الوداع ہو رہا ہوں آج مدینہ منورہ سے چلتے وقت جو حالت حجاز کی ہوتی ہے وہ بیان نہیں ہو سکتی بدن سے جان نکلتی ہے آ حسینے سے تیرے فدائی نکلتے ہیں جب مدینے سے روزہ اچھا ظاہر اچھا اچھی راتیں اچھے دن سب کچھ اچھا ایک رخصت کی گڑی اچھی نہیں اللہ اکبر طبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے ایسا ہے جیسے روح بدن سے چلی گئی تو طیبہ سے لوٹنا تو ایسا ہوتا ہے تو میرے آقا علیہ سلاۃ وسلام واپس ہوئے تو اپنا چہرہ پاک مدینے کی طرف کیا یعنی حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں آگے گیا سرکار تو عالم علیہ السلام واپس مدینہ پاک کی طرف پھرے تو بلند آواز سے یہ فرمایا جو میں نے بھی اپنے کانوں سے سن لیا کیونکہ میرے آکا علیہ السلام نے انہی کی تسلی کے لیے تو یہ فرمایا تھا کیا فرمایا کہ لوگوں میں مجھ سے قریب تر لوگ پرہیزگار ہیں جہاں بھی ہوں ان اولم ناسیل متقون من کانو و حیثان اللہ اکبر غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے تو میرے علیہ سلام فرما رہے ہیں لوگوں میں مجھ سے قریب تر لوگ پرہیزگار ہیں جہاں بھی ہوں اس فرمانے عالی شان کے چند مقصد ہیں ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ اے معاذ تم ظاہری فراق سے غم نہ کرو تقوا اور پرہیزگاری اختیار کرو تم جہاں بھی ہوگے میرے پاس مجھ سے قریب ہی رہو گے دوسرے یہ کہ تا قیامت مسلمان تقوا پرہیزگاری کے ذریعے مجھ سے قریب ہو سکیں گے زبان وطن قومیت ہم سے قریب کرنے کے لیے کافی نہیں قرآن کے پاس اطاعت کے قدم سے آؤ اور حضور علیہ السلام کے پاس ارادت کے قدم سے پہنچو ہم صرف مدینے میں ہی نہیں رہتے ہم تو عاشقوں کے سینے میں رہتے ہیں پھر یہ کہ میرے متصل جو خلیفہ بنے گے سیدنا صدیق اکبر وہ مجھ سے بہت ہی قریب ہوں گے تم ان کو دیکھ لیا کرنا تم ان کو دیکھ لیا کرنا اللہ اللہ ان کے رخسار میں میرا جمال دیکھو گے بعض حضور کے قرابت دار مکے میں رہ کر حضور سے دور رہے جیسے ابو لحب وغیرہ بعض دور رہ کر سرکار سے قریب رہے جیسے اب سے کرنی یاد رکھیں کہ تقوا بہت قسم کا ہے تقوا جو ہے وہ بہت قسم کا ہے جیسا تکوا ویسا نبی پاک علیہ السلام سے جو ہے وہ قرب تقوا کے درجات اس کے اقسام و علامات بہت ہیں تو بندہ جتنا متقی ہے اتنا ہی وہ نبی پاک علیہ السلام کے قریب ہے اس لیے سرکار نے فرمایا کہ لوگوں میں مجھ سے قریب تر لوگ پرہیزگار ہیں جہاں بھی ہوں تو بندہ کہیں بھی ہو اگر وہ تقوے والا ہے تو وہ سرکار کے قرب اس سرکار کا قرب اسے حاصل ہے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ آئے تلاوت کی فمن يرد اللہ ان يشرح صدرہ لل اللہ جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینا اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نور جب سینے میں داخل ہوتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا اس کی کوئی نشانی ہے جس سے یہ نور پہچانا جائے فرمایا ہاں دھوکے کی جگہ سے دور رہنا دائمی گھر کی طرف رجوع کرنا اور موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا تو دیکھیے سرکار علیہ اللہ تو سلام ارشاد فرماتے ہیں آیت کی تلاوت کی اللہ جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اس آیت پاک میں ہدایت سے مراد ہدایت خاص ہے جس کے ساتھ توفیق خیر مل جاتی ہے ہدایت عام تو اللہ نے ساری مخلوق کو فرمائی ہے اس ہدایت عامہ کے لیے نبی سارے انسانوں کے لیے بھیجے فرمایا نور جب سینے میں داخل ہوتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے اور جب مومن کا سینہ کھل جاتا ہے تو عرش کرسی لوہ قلم و آسمان تمام سے زیادہ وسیع ہو جاتا ہے حدیث قدسی میں ہے کہ میں نہ زمین میں سماتا ہوں نہ آسماں میں میں تو مومن کے سینے میں سماتا ہوں یہ اسی نورانی مومن کا سینہ ہے تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا اس کی کوئی نشانی ہے جسے جس سے یہ نور, نور پہچانا جائے تو فرمایا دھوکے کی جگہ سے دور رہنا دائمی گھر کی طرف رجوع کرنا اور موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا یعنی اس نور قلبی کی تین علامتیں ہیں ایک تو دنیا سے دل نہ لگانا دوسرے آخرت سے دل لگانا دنیا کو دار الغرور اس لیے فرمایا کہ اس کا دکھلاوا بہت ہے حقیقت کچھ نہیں جیسے سراب کے دور سے پانی معلوم ہوتا ہے مگر حقیقت میں ریت ہوتی ہے یا جیسے پانی کا بلبلا دیکھنے میں بہت ابرا ہوا اندر کچھ نہیں دنیا سے بادشاہوں وزیروں امیروں نے دھوکہ کھایا کہ بہت کچھ جمع کیا بہت محنت بڑی مشقت سے جمع کیا مگر ایک سانس الٹی آ گئی آن کی آن میں سب کچھ چھوڑا اور خالی ہاتھ چلے گئے یہ ہے دنیا کا دھوکہ یاد رکھیں کہ حضرت سلیمان وغیرہ علیہ السلام وغیرہ کی دنیا انہیں دھوکہ نہ دے سکی کہ ان کی دنیا آخرت کی کھیتی تھی اس سے انہوں نے اللہ کو راضی کر لیا تو بہرحال آخری حدیث سماعت فرمائیے یہ دلوں کو نرم کرنے والی باتوں والا چیپٹر انشاءاللہ اللہ ختم ہو جائے گا اس حدیث پر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو خلاد سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اسے دنیا سے بے رغبتی اور کم بولنے کی نعمتیں دی گئی ہیں تو ان سے قرب حاصل کرو کیونکہ اسے حکمت دی جاتی ہے اللہ اکبر فرمایا جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اسے دنیا سے بے رغبتی اور کم بولنے کی نعمتیں دی گئی ہیں وہ دنیاوی باتیں کم کرتا ہے ذکر اللہ درود وغیرہ زیادہ پڑتا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا تو فرمایا ان سے قرب حاصل کرو کیونکہ اسے حکمت دی جاتی ہے حکمت سے مراد علم با شریعت و طریقت کا اجتماع حکمت ہے حدیث میں ہے کہ جو شخص چالیس دن اخلاص اختیار کرے تو اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری ہوتے ہیں اس کی صحبت اکثیر ہے حقیقت میں ایسا مسلمان نائب رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو الحمدللہ کچھ عرصے سے ہم دلوں کو نرم کرنے والی باتوں سے متعلق حدیث سماعت فرما رہے تھے اب ہمارا جو نیکسٹ چیپٹر ہے وہ ہے باب فضل الفقراء فقیروں کی بزرگی کا بیان تو ذہن میں تو یہی تھا کہ انشاءاللہ شاء آج اس باب کو بھی ہم سٹارٹ کر دیں گے فقراء کے فضائل پر مشتمل یہ مطلب حدیثیں ہیں جو کہ انشاءاللہ ہم چند دنوں تک سماعت فرمائیں گے لیکن بہرحال یہ دلوں کو نرم کر دینے والی باتوں کا جو ہے یہ بیان مکمل ہو گیا تو انشاءاللہ تعالی کل سے ہم فقراء کے فضائل پر حدیثیں سماعت فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے الحمد آمین آمین الحمدللہ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ ہمیں پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں آپ تمام بھائیوں سے التماس ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیں اجتماع کی پابندی فرمائیں مدنی قافلوں میں سفر کریں مدنی انعامات پر عمل کریں اللہ تبارکا وطالعہ دعوت اسلامی کو ایسا عروج نصیب فرمائے جس کو زبال نہ ہو اور ہمیں تادم مرگ دین کی سربلندی کے لیے کام کرنے کی سعادتیں رحمتیں نصیب فرمائے اور ان کی برکتیں رفعتیں ہمیں نصیب فرمائے آمین تو اب آپ بھائی چند منٹ کے لیے ناخوانی فرما لیں ان اللہ تعالیٰ پھر میں حاضر ہوتا ہوں اگر آپ بھائیوں کے سوالات ہوں گے تو کوشش کروں گا جوابات دینے کی جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم میں پڑھا تھا میں نے ابھی کل پرسوں تو اس وقت میں خود ہاسپٹل میں تھا تو میں آپ کو فون نہیں کر سکا میں روم کے حوالے سے دو دن سے آپ کو غیر حاضر پا رہا تھا تو مجھے پتا نہیں تھا والدہ کی آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے تو وہ میں خود اصل میں ہاسپٹل میں تھا وہ میرے بہنوں کی طبیعت بھی خراب تھی تو اس حوالے سے میں آپ سے کچھ فش... وظیفہ وغیرہ پوچھنا چاہ رہا تھا صحتیں کاملہ عادلہ عطا فرمائے کلّا عطا فرمائے آپ کی والدہ کا سایہ آپ کے سر پہ ہمیشہ اور ان کی دعائیں آپ کے حق میں قبول فرمائے آپ کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرمائے آمین بجا نبی جرمین. میری آواز آ رہی ہے میری آواز نہیں آ رہی چلے آپ آپ آ جائیں سلام علیکم نکل رہا ہے بس سطح بار میں سے نکلنا اللہ تو حضرت وہ اسی لیے بس میں آنے ساتھ سمے میں جا رہا ہوں اگر شادی میں تو میں نے کہا میں جاتے جاتے آپ سے ذرا یہ بات کر لوں کل سے میں کوشش کر رہا تھا کہ آپ سے بات ہو جائے میری اور میں والدہ کے حوالے صلی صلاح تعالیٰ ان کو اور یہ ہے کہ دعا فرمائیے گا میرے لیے بھی اور میرے گھر والوں کے لیے بھی اور انشاءاللہ شاء حضرت آپ کی دعاؤں سے اور روم والوں کی دعاؤں سے الحمدللہ میرا